بغیر شاہی کر بلا ہوں دور آفتاب بلا یہ سیدھی میرا یہ سوال ہے کہ بندش کی کیا حقیقت ہے کیا یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ بندش اگر اس سینس میں اس کو لیا جائے کہ اللہ تو عطا کرنا چاہتا ہے لیکن بندہ مہاز اللہ غربہ مہاز اللہ اس چیز میں رکاوٹ کر رہا ہے تو مہاغ اللہ یہ تو کفر ہو جائے گا برائے کرم اس کی رہنمائی فرما دیں کہ ہوتی ہے بندش یا نہیں ہوتی جزاک اللہ ہوئے گا بندش ان معنی میں جاتی ہے کہ جیسے کسی پر کسی نے کچھ جادو کروا دیا اور اس کا کام رکوا دیا اس کی روزی میں کوئی رکاوٹ ڈال دی دکان اس کی ٹھپ ہو گئی اس طرح کے معاملات ہو گئے اچھا اب یہاں یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ تعالی تو اس کو برکت دینا چاہتا تھا لیکن وہ جادو کے ذریعے اللہ تعالی کو مجبور کر دیا گیا اور اس نے برکت روک لی مجبوری دی نوز ایسا, ایسا, ایسا یہ تو کفر ہے واقعی ایسا کوئی سوچے تو اور مسلمان ایسا سوچ نہیں سکتا ورنہ تو یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا معاذ اللہ تو اب اگر کوئی کہے کہ یار یہ جوانی قتل کر دیا اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ یہ بوڑھا ہو کر مرے یہ کیا اس طرح تو مطلب سارا نظام ہی گھر برم ہو جائے گا دنیا کا اس لیے مطلب ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے ویسے بھی کاروبار اگر جادو کے ذریعے مندش ہو تو کیا اور ویسے بھی لوگ کاروبار خراب کرتے ہیں دوسرے کا میں بتاؤں کس طرح آپ کی سمجھو کہ وہ کوئی دکان ہے جس میں آپ برتن بیچتے ہیں پیالے بیچتے ہیں یہ پیالہ آپ بیچ رہے ہیں پچاس کا اسی طرح کا پیالہ کسی نے دکان سامنے کھول لی چالیس روپیہ چالیس روپیہ پیالہ چالیس روپیہ بندش لگے گی نانی یاد آ جائے گی آپ کو سارے گاہکے اب آپ بولو گے روزی دینا چاہتا تھا دیکھا یار چالیس والے نے اس کی روزی توڑ دی تو نو جو بلائی یہ مراد نہیں ہے اسی طرح یہ بندش رب نہیں چاہے گا تو بندش نہیں ہو سکتی تو سارے معاملات جو حقیقت میں وہ رب ہی مطلب کی قدرت سے ہوتے ہیں وہی کرتا ہے لیکن جب بھی کوئی برائی ہونا اس کی نسبت رب کی طرف کرنا ادب نہیں ہے جیسے کہ وہ سیز ابراہیم خلیل اللہ علا نبی سلاۃ وسلم کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شاد فرمایا مرک تو یشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے اللہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں حالانکہ حقیقت میں تو اللہ بیمار کرتا ہے اس کی حقیقت میں جائیں گے تو یہی ہے لیکن ہم نسبت نہیں کریں گے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا جیسے بعض نادان بولتے ہیں اللہ نے ابھی تک ہم کو اولاد سے محروم رکھا ہے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جب چاہے گا تب ہی اولاد ملے گی لیکن یہ الفاظ مناسب نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف ان کی نسبت سیدھا سے الفاظ یہ کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی دعا کر دیں اولاد ہو جائے پھر اس کا تجربہ مجھے اس لیے کہتا ہوں اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے ہم کو محروم رکھا ہے آپ دعا کر دیں اب خدا محروم رکھنا چاہے میرے میری دعا کیا کرے گی ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ الفاظ نہ کہے جائیں اللہ نے بیمار کر دیا اللہ نے میری ٹانگ توڑ دی اللہ نے میرا سر پھوڑ دیا اللہ نے میرے کو کمر کا درد میں مبتلا کر دیا یہ جملے نہیں مناسب میں بیمار ہو گیا میری کمر میں درد ہو گیا میرا سر پھٹ گیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نے بچا لیا کہ جان سے میں نہیں مرا جان سے نہیں گیا یہ اللہ نے اچھی بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے تو اسی طرح وہ بندش کا میں نے آپ کو مسئلہ سمجھا ہے تو اس میں کوئی نہیں کہ فلاں کو بندش کاروبار میں ہو گئی ہے یا اولاد کی بندش ہو جاتی ہے اس کو اولاد نہ ہو یا اور بھی بعض معاملات ہوتے ہیں جن میں یہ عام عام زبان ہے کہ بندش ہو گئی بندش کروا دی گئی علماء بھی اس سے منع نہیں کر رہے تو ہم ایک دم اس کو کفر کی طرف کیسے منسوخ کر دیں کہ اللہ تو چاہتا ہے دینا لیکن بندے نے بندش کر دی یا یہ مراد تو ہے ہی نہیں اس کی یہ نوز یہ تعویل بعید بھی نہیں ہے یہ تو بہت مطلب ہے کہ وہ کوئی عجیب و غریب ذہن ہوگا جو اس کی باتیں کرے گا ورنہ تو بہت ساری رکاوٹیں وہ عام مطلب دنیاوی معاملات میں ہوتی ہیں جس میں نے پچاس اور چالیس روپے کے پیالے کی مثال آپ کو دی صلو علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیب